اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان فی هذا لبلغ لقوم عابدین بلا شبہ اس میں ہمارے عبادت گزار بندوں کے لیے اطلاع ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین اور اے نبی ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کر ہی بھیجا ہے إله کہہ دیجئے میری طرف تو صرف یہ وہی کی جاتی ہے کہ بس تمہارا معبود ایک ہی ہے پھر کیا تم مسلمان ہو فَإِن تَوَلَّوْ فَقُلْ آذَانْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَائِنْ وَإِنْ أَدْرِي أَقْرِيبٌ أَن بَعِيدٌ مَّا تُوْعَدُونَ پھر اگر وہ پھریں تو کہہ دیجئے میں نے تمہیں یکسا طور پر خبردار کر دیا ہے اور میں نہیں جانتا کہ کس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے وہ قریب ہے یا بعید ہے بے شک وہ اللہ پکار کر کہی ہوئی بات کو بھی جانتا ہے اور جو تم چھپاتے ہو اس کو بھی جانتا ہے وَإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين اور میں نہیں جانتا شاید یہ تاخیر عذاب تمہارے لیے آزمائش اور ایک وقت تک فائدہ ہے قَالَ رَبِّحْكُمْ بِالحقِّ وَرَبُّنَ الرَّحْمَنُ عَلَى مَا <تَصِيفُونَ> رسول نے کہا اے میرے رب حق کے ساتھ فیصلہ فرما اور ہمارا رب نہایت مہربان ہے جو باتیں تم بیان کرتے ہو ان پر وہی مدد مانگے جانے کے لائق ہے سمین کرام یہاں ختم ہوتی ہے سورہ انبیاء اور آغاز ہوتا ہے سورہ حج کا تو سورہ حج ایک مدنی صورت ہے اس کے آیات ہیں 78 رکوع ہیں 10 تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے رب زلتھی شعی اون آ لوگو اپنے رب سے ڈرو بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی ہولناک چیز ہے يوم كل شدید جس دن تم اسے دیکھو گے یہ حال ہوگا کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی اور ہر حمل والی اپنا حمل ڈال دے گی اور آپ لوگوں کو نشے میں مت مدھوش دیکھیں گے حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے لیکن اللہ کا عذاب بڑا ہی شدید ہوگا اب چلتے ہیں ان ساری آیات کی تفسیر کی طرف فی هذا سے مراد وہ واض و تمبیر ہے جو اس صورت میں مختلف انداز سے بیان کی گئی ہے بلاغ سے مراد کفایت و منفات ہے یعنی وہ کافی اور مفید ہے یا اس سے مراد قرآن مجید ہے جس میں مسلمانوں کے لیے منفات اور کفایت ہے عابدین سے مراد خشو و خجو سے اللہ کی عبادت کرنے والے اور شیطان اور خواہشات نفس پر اللہ کی اطاعت کو ترجیح دینے والے ہیں پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کی رسالت پر ایمان لے آئے گا اس نے گویا اس رحمت کو قبول کر لیا اور اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کیا تن دنیا و آخرت کی سعادتوں سے ہم کنار ہوگا اور چونکہ آپ کی رسالت پورے جہان کے لیے ہے اس لیے آپ پورے جہان کے لیے رحمت بن کر یعنی اپنی تعلیمات کے ذریعے سے دین و دنیا کی سعادتوں سے ہم کنار کرنے کے لیے آئے ہیں بعض لوگوں نے اس اعتبار سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جہان والوں کے لیے رحمت قرار دیا ہے کہ آپ کی وجہ سے یہ امت بالکل لیہ تباہی و بربادی سے محفوظ کر دی گئی جیسے پچھلی قوموں اور امتوں جیسے پچھلی قوموں اور امتیں حرف غلط کی طرح مٹا دی جاتی رہیں امت محمدیہ جو امت اجابت اور امت دعوت دونوں کے اعتبار سے پوری نوع انسانی پر مشتمل ہے پر اس طرح کا کلی عذاب نہیں آئے گا ان نیلم ابافلعیان و انلمسترحمتاً بحوالِ صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار مطلب اسی طرح غصے میں کسی مسلمان کو لان تان کرنے کو بھی قیامت والے دن رحمت کا باعث قرار دینے کے قرار دینے کی اللہ سے دعا کرنا بھی آپ کی رحمت کا حصہ ہے بہوال سنن ابی داود حدیث نمبر چار و مسند احمد پانچویں جیلسفہ نمبر 437 و سلسلہت الاحادیث صحیح للالبانی حدیث نمبر 1758 اس لیے ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان نَََََََََََََََن رحمتن مہديتن بہوالے صحيح الجام صغير پہلی جلد سفر نمبر چار سو تيسٹھ نمبر دو مطلب میں رحمت مجسم بن کر آیا ہوں جو اللہ کی طرف سے اہل جہاں كے ليے ايک حديہ ہے پھر اس میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ اصل رحمت توحيد كو اپنا لینا اور شرک سے بچ جانا ہے پھر یعنی جس طرح میں جانتا ہوں کہ تم میری دعوت توحید و اسلام سے منہ مو موڑ کر میرے دشمن ہو اسی طرح تمہیں بھی معلوم ہونا چاہیے کہ میں کہ میں بھی تمہارا دشمن ہوں اور ہماری تمہاری آپس میں کھلی جنگ ہے پھر اس وعدے سے مراد قیامت ہے یا غلبہ اسلام و مسلمین کا وعدہ یا وہ وعدہ جب اللہ کی طرف سے تمہارے خلاف جنگ کرنے کی مجھے اجازت دی جائے گی پھر یعنی اس وعدۂ میں تاخیر میں یعنی اس وعد الہی میں تاخیر میں نہیں جانتا کہ تمہاری آزمائش کے لیے ہے یا ایک خاص وقت تک فائدہ اٹھانے کے لیے مہلت دینا ہے پھر یعنی میری بابت جو تم مختلف باتیں کرتے رہتے ہو یا اللہ کے لیے اولاد ٹھہراتے ہو ان سب باتوں کے مقابلے میں وہ رب ہی مہربانی کرنے والا اور وہی مدد کرنے والا ہے یہاں تک ختم ہوتی ہے تفسیر سورہ انبیاء سورہ کی اور شروع ہوتی ہے تفسیر سورہ حج کی تو اس کے مکی اور مدنی ہونے میں اختلاف ہے مطلب صورت حج کے صحیح بات یہی ہے کہ اس کا کچھ حصہ مکی اور کچھ مدنی ہے بہوالے تفسیر فتح القدیر یہ قرآن کریم کی واحد صورت ہے جس میں دو سجدے ہیں آیت مذکور میں جس زلزلے کا ذکر ہے جس کے نتائج دوسری آیت میں بتلائے گئے ہیں جس کا مطلب لوگوں پر سخت خوف دہشت اور گھبراہٹ کا طاری ہونا ہے یہ قیامت سے قبل ہوگا اور اس کے ساتھ ہی دنیا فنا ہو جائے گی یا یہ قیامت کے بعد اس وقت ہوگا جب لوگ قبروں سے اٹھ کر میدان محشر میں جمع ہوں گے بہت سے مفسرین پہلی رائے کے قائل ہیں جبکہ بعض مفسرین دوسری رائے کے اور اس کی تائید میں وہ احادیث پیش کرتے ہیں مثلا اللہ تعالیٰ عدم علیہ السلام کو حکم دے گا کہ وہ اپنی ضروریت سے ہزار سے ہزار میں سے نو سو ننانوے جہنم کے لیے نکال دے یہ بات سن کر حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے بچے بوڑھے ہو جائیں گے اور لوگ مدہوش یا مدہوش سے نظر آئیں گے اور لوگ مدہوش سے نظر آئیں گے حالانکہ وہ مدھوش نہیں ہوں گے صرف عذاب کی شدت ہوگی یہ بات صحابہ پر بڑی گراں گزری ان کے چہرے متغیر ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھ کر فرمایا گھبراؤ نہیں یہ نو سو ننانوے یا جوج و ماجوج میں سے ہوں گے اور تم میں سے صرف ایک ہوگا تمہاری تعداد لوگوں میں اس طرح ہوگی جیسے سفید رنگ کے بیل کے پہلو میں کالے بال یا کالے رنگ کے بیل کے پہلو میں سفید بال ہوں اور مجھے امید ہے کہ اہل جنت میں تم چوتھائی یا تہائی یا نصف ہو گئے جسے سن کر صحابہ نے بطور مسرت اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا بھوالے صحیح البخاری حدیث نمبر 4741 پہلی رائے بھی بے وزن نہیں ہے بعض ضعیف حدیث سے اس کی بھی تائید ہوتی ہے اس لیے زلزلہ اور اس کی کیفیات سے مرادن اگر فضا اور ہولناکی کی شدت ہے اور بظاہر یہی ہے تو سخت گھبراہٹ اور ہولناکی کی یہ کیفیت دونوں موقعوں پر ہی ہوگی اس لیے دونوں ہی رائے صحیح ہو سکتی ہیں کیونکہ دونوں موقعوں پر لوگوں کی کیفیت ایسی ہوگی جیسے اس آیت میں اور صحیح بخاری کی روایت میں بیان کی گئی ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں علم کے بغیر بحث کرتے ہیں اور وہ ہر سرکش اور وہ ہر سرکش شیطان کی اتباع کرتے ہیں اس کی بابت لکھ دیا گیا کہ بے شک جو کوئی اس سے دوستی کرے گا تو وہ یقیناً اسے گمراہ کرے گا اور اس کی دوزخ کے عذاب کی طرف رہنمائی کرے گا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 لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلاً ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أغذر العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا عليها الماء وربت من كل اے لوگو اگر تم دوبارہ جی اٹھنے کے متعلق شک میں ہو تو تمہیں علم ہونا چاہیے کہ بلا شبہ ہم نے ہی تمہیں مٹی سے پیدا کیا پھر نطفے سے پھر جمے ہوئے خون سے پھر گوشت کے لوتھڑے سے جو واضح شکل و صورت اور غیر واضح شکل و صورت والا ہوتا ہے تاکہ ہم تمہارے لیے اپنی قدرت و حکمت واضح کریں اور ہم جس نطفے کے متعلق چاہیں اسے مقررہ مدت تک رحموں میں ٹھہراتے ہیں پھر تمہیں ایک بچے کی صورت میں نکالتے ہیں تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچو اور تم میں سے کوئی فوت کر دیا جاتا ہے اور تم میں سے کوئی ناکارہ ترین عمر کی طرف لوٹایا جاتا ہے تاکہ وہ جاننے کے بعد کچھ بھی نہ جانے اور آپ زمین بنجر اور خشک پڑی دیکھتے ہیں پھر جب ہم پھر جب ہم نے اس پر پانی نازل کیا تو لہلہ اٹھتی اور پھولی تو وہ لہلہا اٹھی اور پھولی اور اس نے ہر طرح کی خوشنما نباتات نکالے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف مثلاً یہ کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے یا اس کی اولاد ہے وغیرہ وغیرہ پھر یعنی شیطان کی بابت تقدیر الہی میں یہ بات ثبت ہے پھر یعنی نطفے قطر منی سے چالیس روز کے بعد علاقتن گاڑھا خون اور اس سے مد گوشت کا لوٹھڑا بن جاتا ہے محل سے وہ بچہ مراد ہے جس کی پیدائش واضح اور شکل و صورت نمایاں ہو جائے ایسے بچے میں روح پھونک دی جاتی ہے اور تکمیل کے بعد اس کی ولادت ہوتی ہے اور وہ غیر مخلقات اس کے برعکس جس کی شکل و صورت واضح ہو نہ اس میں روح پھونکی جائے اور قبل از وقت ہی وہ ساکت ہو جائے صحیح حادیث میں بھی رحم مادر کی ان کیفیات کا ذکر کیا گیا ہے مسئلہ ایک حدیث میں ہے کہ نطف چالیس دن کے بعد علقہ کا گاڑھا خون بن جاتا ہے پھر چالیس دن کے بعد یہ مزغہ لوتھڑا یا گوشت کی بوٹی کی شکل اختیار کر لیتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ آتا ہے جو اس میں روح پھونکتا ہے یعنی چار مہینے کے بعد نفخ روح ہوتا ہے اور بچہ ایک واضح شکل میں ڈھل جاتا ہے بحوالے صحیح البخاری حدیث نمبر 6594 ہزار اور صحیح مسلم حدیث نمبر 2643 پھر یعنی اس طرح ہم اپنا کمارے قدرت تخلیق تمہارے لیے بیان کرتے ہیں پھر یعنی جس کو ساکت کرنا نہیں ہوتا پھر یعنی عمر اشد سے پہلے ہی عمر اشد سے مراد بلوغت یا کمال عقل و کمال قوت و تمیز کی عمر ہے جو تیس سے چالیس سال کے درمیان کی عمر ہے پھر اس سے مراد بڑھاپے میں قوائے انسانی میں زعف و انحطاط کے ساتھ عقل و حافظہ کا کمزور ہو جانا اور یادداشت اور عقل و فہم میں بچے کی طرح ہو جانا ہے جسے سورہ یاسین آیت نمبر اٹھاسٹھ میں اومین کی سوفین خلق اور سورہ تین آیت نمبر پانچ میں سی فیلین سے تعبیر کیا گیا ہے پھر یہ اخیائے موتا مطلب مردوں کے زندہ کرنے پر اللہ تعالیٰ کے قادر ہونے کی دوسری دلیل ہے پہلی دلیل جو مذکور ہوئی یہ تھی کہ جو ذات ایک حقیر قطرے پانی سے اس طرح ایک انسانی پے کر تراش سکتی اور ایک حسین وجود عطا کر سکتی ہے علاوہ ازیں وہ اسے مختلف مراحل سے گزارتی ہوئی بڑھاپے کے ایسے سٹیج پر پہنچا سکتی ہے جہاں اس کے جسم سے لے کر اس کی ذہنی و دماغی صلاحیتیں تک سب ضعف و احطاط کا شکار ہو جائیں کیا اس کے لیے اسے دوبارہ زندگی عطا کر دینا مشکل ہے یقیناً جو ذات انسان کو ان مراحل سے گزار سکتی ہے وہی ذات مرنے کے بعد بھی اسے دوبارہ زندہ کر کے ایک نیا قالب اور نیا وجود بخش سکتی ہے دوسری دلیل یہ دی ہے کہ دیکھو زمین بنجر اور مردہ ہوتی ہے لیکن بارش کے بعد یہ کس طرح زندہ اور شاداب اور انواع و اقسام کے غلے میوہ جات اور رنگ برنگ کے پھولوں سے مالا مال ہو جاتی ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ قیامت والے دن انسانوں کو بھی ان کی قبروں سے اٹھا کھڑا کرے گا جس طرح حدیث میں ہے ایک صحابی نے پوچھا اللہ تعالیٰ انسانوں کو جس طرح پیدا فرمائے گا اس کی کوئی نشانی مخلوقات میں سے بیان فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارا گزر ایسی وادی سے ہوا ہے جو خشک اور بنجر ہو پھر دوبارہ اسے لہلہاتا ہوا دیکھا ہو اس نے کہا ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس اسی طرح انسانوں کا جی اٹھنا ہوگا بحوالے مسند احمد چوتھی جلد سفر نمبر 11 و سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 180 پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں ذالک بان اللہ هو الحق و انه يحيي الموت و انه على كل شيء قدير یہ سب کچھ اس لیے کہ بے شک اللہ ہی حق ہے اور بے شک وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے اور بے شک وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے وَأَنَّ وَأَنَّ <الْقُبُور> اور یہ کہ بلا شبہ قیامت آنے والی ہے اس میں کوئی شک نہیں اور بے شک اللہ ان کو اٹھائے گا جو قبروں میں پڑے ہیں اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں بغیر علم بغیر ہدایت اور بغیر روشن کتاب کے بحث کرتے ہیں ثانی عطفه، ثانی عطفه عن اللہ له يوم عذاب تکبر کی وجہ سے حق سے پہلو تہی کرتے ہوئے تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے بہکائے اس کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور یوم قیامت ہم اسے جلانے والا عذاب چکھائیں گے وَالِكَ بِمَا قُدَّمَتْ يدَاكَ وَأَنَّ اللَّهَ لَيسَ <لِلعبید> کہا جائے گا یہ اس کا بدلہ ہے جو تیرے دونوں ہاتھوں نے آگے بھیجا اور بے شک اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف ثانیہ اس میں فائل ہے موڑنے والا آپ فن کے معینو کے معنی پہلو کے ہیں یہ یوجادلو سے حال ہے اس میں اس شخص کی کیفیت بیان کی گئی ہے جو بغیر کسی عقلی اور نقلی دلیل کے اللہ کے بارے میں جھگڑتا ہے کہ وہ تکبر اور اعراض کرتے ہوئے اپنی گردن موڑتے ہوئے پھرتا ہے جیسے دوسرے مقامات پر اس کیفیت کو ان ان الفاظ سے ذکر کیا گیا ہے سر لکمان آتمبر سات لَوّو سورة آیت نمبر پانچ سور بنی اسرائیل آیت نمبر تریاسی پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں ذلك هو الخسران المبین اور لوگوں میں سے کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہے کنارے مطلب شک پر پھر اگر اسے بھلائی مل گئی تو اس پر مطمئن ہو گیا اور اگر اسے کوئی آزمائش آ پڑی تو اپنے چہرے کے بل پلٹ جاتا ہے اس نے دنیا اور آخرت میں خسارہ اٹھایا یہی کھلا خسارہ ہے یدعو من دون اللہ ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعید وہ اللہ کے سوا اسے پکارتا ہے جو اسے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ اسے نفع دے سکتا ہے یہی دور کی گمراہی ہے یدعو لما ضرہ اقرب من نفعه لا لبئس المولا ولا بئس العشیر و اسے پکارتا ہے جس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ قریب ہے بلا شبہ وہ برا کارساز ہے اور بلا شبہ وہ برا ساتھی ہے ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعمنوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار یرید بے شک اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں بے شک اللہ جو چاہے وہی کرتا ہے جو یہ سمجھتا ہو کہ اللہ دنیا اور آخرت میں ہرگز اس رسول کی مدد نہ کرے گا تو چاہیے کہ وہ آسمان تک رسی دراز کرے پھر اسے کاٹ ڈالے اور دیکھے کہ کیا اس کی تدبیر اس کے غصے کو لے جاتی ہے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف حرفین کے معنی ہے کنارہ ان کناروں پر کھڑا ہونے والا غیر مستقر ہوتا ہے یعنی اسے قرار و ثبات نہیں ہوتا اسی طرح جو شخص دین کے بارے میں شک و ریب اور تذبذب کا شکار رہتا ہے اس کا حال بھی یہی ہے اسے دین پر استقامت نصیب نہیں ہوتی کیونکہ اس کی نیت صرف دنیاوی مفادات پر رہتی ہے ملتے رہیں تو ٹھیک ہے بصورت دیگر وہ پھر دین آبائی یعنی کفر و شرک کی طرف لوٹ جاتا ہے اس کے برعکس جو سچے مسلمان ہوتے اور ایمان و یقین سے سر شار ہوتے ہیں وہ اسر و یسر کو دیکھے بغیر دین پر قائم رہتے ہیں نعمتوں سے بہرا ور ہوتے ہیں تو شکر ادا کرتے اور تکلیفوں سے دو چار ہوتے ہیں تو صبر کرتے ہیں اس کی شان نظول میں ایک مزب شخص کا واقعہ بھی اسی طرح کا بیان کیا گیا ہے اس کی شان نظول میں ایک مجبذب شخص کا واقعہ بھی اسی طرح کا بیان کیا گیا ہے بحالے صحیح الباری حدیث نمبر چار کہ ایک شخص مدین آتا اگر اس کے گھر بچے ہو اگر اس کے گھر بچے ہوتے اسی طرح جانوروں میں برکت ہوتی تو کہتا یہ دین اچھا ہے اگر ایسا نہ ہوتا تو کہتا یہ دین برا ہے بعض روایات میں یہ وصف نو مسلم آرابیوں کا بیان کیا گیا ہے بحالے فتح الباری پھر بعض مفسرین کے نزدیک یکعو یقولو کے معنی میں ہے یعنی غیر اللہ کا پجاری قیامت والے دین کہے گا کہ جس کا نقصان اس کے نفع سے قریب تر ہے وہ والی وہ والی اور ساتھی یقیناً برا ہے یعنی اپنے مابودوں کے بارے میں یہ کہے گا کہ وہاں اس کی امیدوں کے محل گر جائیں گے اور یہ معبود اور یہ مبود جن کی بابت اس کا خیال تھا کہ وہ اللہ کے عذاب سے اسے بچائیں گے اس کی شفات کریں گے وہاں خود وہ معبود بھی اس کے ساتھ ہی جہنم کا ایندھن بنے ہوں گے مولا کے معنی ولی اور مددگار کے اور اشیر کے معنی ہم نشین ساتھی اور قرابت دار کے ہیں مددگار اور ساتھی تو وہ ہوتا ہے جو مصیبت کے وقت جو مصیبت کے وقت کام آئے لیکن یہ معبود خود گرفتار عذاب ہوں گے یہ کسی کے کام کیا آئیں گے یہ کسی کے کیا کام آئیں گے اس لیے انہیں برا والی اور برا ساتھی کہا گیا ان کی عبادت ضرر ہی ضرر ہے نفع کا تو اس میں کوئی حصہ ہی نہیں ہے پھر یہ جو کہا گیا ہے کہ ان کا نقصان ان کے نفع سے قریب تر ہے تو یہ ایسے ہی ہے جیسے دوسرے مقام پر فرمایا گیا سر صبا عیت نمبر تیئیس بے شک ہم اللہ کے ماننے والے یا تم اس کا انکار کرنے والے ہدایت پر ہیں یا کھلی گمراہی میں ظاہر بات ہے کہ ہدایت پر وہی ہیں جو اللہ کو ماننے والے ہیں لیکن اسے واضح الفاظ میں کہنے کی بجائے کنائے اور استفام کے انداز میں بیان کیا گیا ہے جو سامے کے لیے زیادہ مؤثر اور بلیغ ہوتا ہے یا اس کا تعلق دنیا سے ہے اور مطلب یہ ہوگا کہ غیر اللہ کو پکارنے سے فوری نقصان تو اس کا یہ ہوا کہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا ہاتھ دھو بیٹھا یا اقرب نقصان ہے یہ اکرب نقصان ہے اور آخرت میں تو اس کا نقصان محقق مطلب ثابت ہی ہے پھر اس کے ایک معنی تو یہ کیے گئے ہیں کہ ایسا شخص جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کی مدد نہ کرے کیونکہ اس کے غلبہ و فتح سے اسے تکلیف ہوتی ہے تو اپنے گھر کی چھت تو اپنے گھر کی چھت پر رسی لٹکا کر اور اپنے گلے میں اس کا پھندا لے کر رسی کو کاٹ ڈالے یعنی اپنا گھلا گھونٹ لے یعنی اپنا گلا گھونٹ لے شاید یہ خودکشی اسے و غضب سے بچا لے جو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑھتے ہوئے اثر و نفوظ کو دیکھ کر اپنے دل میں پاتا ہے اس صورت میں اسما سے مراد گھر کی چھت ہوگی دوسری معنی ہے کہ وہ ایک رسہ لے کر آسمان پر چڑھ جائے اور آسمان سے جو وحی یا مدد آتی ہے اس کا سلسلہ ختم کر دے اگر وہ کر سکتا ہے اور دیکھیے کہ کیا اس کے بعد اس کا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا ہے امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے پہلے مفہوم کو اور امام شوکانی رحمہ اللہ نے دوسرے مفہوم کو زیادہ پسند کیا ہے اور سیاق سے یہی دوسرا مفہوم زیادہ قریب لگتا ہے